نبی میں تو ہری ترین اے نبی جو چیز اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے تم اپنی بیویوں کی خوش حاصل کرنے کے لیے اسے کیوں حرام کرتے ہو اور اللہ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے قد فرض اللہ, واللہ وهو اللہ نے تمہارے قسموں سے نکلنے کا طریقہ مقرر کر دیا ہے اور اللہ تمہارا کار ساز ہے اور وہی ہے جس کا علم بھی کامل ہے حکمت بھی کامل وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا؟ قال اور یاد کرو جب نبی نے اپنی کسی بیوی سے راز کے طور پر ایک بات کہی تھی پھر جب اس بیوی نے وہ بات کسی اور کو بتلا دی اور اللہ نے یہ بات نبی پر ظاہر کر دی تو اس نے اس کا کچھ حصہ جتلا دیا اور کچھ حصے کو ٹال گئے پھر جب انہوں نے اس بیوی کو وہ بات لائی تو وہ کہنے لگی کہ آپ کو یہ بات کس نے بتائی نبی نے کہا کہ مجھے اس نے بتائی جو بڑے علم والا بہت باخبر ہے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 اگر تم اللہ کے حضور توبہ کر لو تو یہی مناسب ہے کیونکہ تم دونوں کے دل مائل ہو گئے ہیں اور اگر نبی کے مقابلے میں تم نے ایک دوسرے کی مدد کی تو یاد رکھو کہ ان کا ساتھی اللہ ہے اور جبرائیل ہیں اور نیک مسلمان ہیں اور اس کے علاوہ فرشتے ان کے مددگار ہیں پلپ کئی دل ہوں اضواجن خیر کسمت مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات اب خو اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں تو ان کے پروردگار کو اس بات میں دیر نہیں لگے گی کہ وہ ان کو تمہارے بدلے میں ایسی بیویاں آتا دے جو تم سب سے بہتر ہوں مسلمان ایمان والی تاشیار توبہ کرنے والی عبادت گزار اور روزے دار ہوں چاہے پہلے ان کے شوہر رہے ہوں یا کواری ہوں یا فُوسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ لا يعصون ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے اس پر سخت کڑے مزاج کے فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے کسی حکم میں اس کی نافرمانی فرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے یا لا اليوم انما تجزون ما كنتم اے کفر اختیار کرنے والوں آج معذرتیں پیش مت کرو تمہیں انہیں اعمال کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کیا کرتے تھے يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله مو نصوحا لوبولہ ہچو ان سب کئی ک سر مفر کم سے کم ويدخلكم جنات تجري من تحتها کم يوم لا محتی ہل ملزل ہی یلین منو نور سئی نئی د ورئی اے ایمان والو اللہ حضور سچی توبہ کرو کچھ بعید نہیں کہ تمہارا پروردگار تمہاری برائیاں تم سے جھاڑ دے اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اس دن جب اللہ نبی کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو رسوا نہیں کرے گا ان کا نور ان کے آگے اور ان کی دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے لیے اس نور کو مکمل کر دیجئے اور ہماری مغفرت فرما دیجئے یقیناً آپ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں النبی عليهم اے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان کے مقابلے میں سخت ہو جاؤ اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے شانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلن یغنیا عنہما من الله شیئا وقیل دخل النار مع الداخلین جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے اللہ ان کے لئے نوح کی بیوی اور لوت کی بیوی کو مثال کے طور پر پیش کرتا ہے یہ دونوں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 نل قومی اور جن لوگوں نے ایمان اختیار کیا ہے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 احسنت فرجہا فنفخنا فیہی من روحنا وصدقت وصدقت بکلمات ربها وکتبہی وکانت من القانتین نیس عمران کی بیٹی مریم کو مثال کے طور پر پیش کرتا ہے جنہوں نے اپنی عصبت کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی اور انہوں نے